تو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مومن لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتوں کی ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے وہ اللہ حد اور قلون اور صرف صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں مومنوں کی تین, تین اوصاف ذکر کیے ہیں بہت سے اوصاف مختلف جگہوں پر اللہ تعالی نے عباد الرحمن کے اوصاف ذکر کیے ہیں سب کو اکٹھا کیے جائیں تو بہت سے اوصاف بنیں گے اس آیت میں تین وقت جب آیتوں کی تلاوت کی جائے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل جر جاتے ہیں آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور صرف اللہ پر وہ توقل کرتے ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو کم کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کمی ہے پورے طور پر بجا لاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ایمان مکمل ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ لوگ نکلتے تھے کہیں تو عام ذکر دین اور ایمان کا کرنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ اجلس اجلسمن صاحب دیکھو ایک گھنٹہ ہم ایمان میں اضافہ کرنے بیٹھو تو ایمان میں اضافہ کیا ہوتا تھا کہتے تھے صحابہ کہ ہم بیٹھتے تھے تو ایام میں جاہلیت کو یاد کر کے روتے تھے بعد صحابی روتے تھے کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے ہم آپس میں بھائی بھائی کے دشمن تھے یہ سب چیزیں ذکر کر کے وہ ایمان کی زیادتی کرتے تھے اپنے دلوں میں ایمان کو تازہ کرتے تھے ہر وہ چیز اسی وجہ سے رات میں جب آدمی اللہ سے خلوت کرتا ہے اور اپنے قبل اسحارحم یسرون کی تفسیر میں عرما نے کہا ہے کہ جب استغفار کرے گا آدمی تو ظاہر بات ہے کہ معافی طلب کرے گا اللہ تعالی سے کس چیز کی کسی غلطی پر اس نے کوئی غلطی کی ہوگی اس پر نادم ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے بخش مفرت طلب کر رہا ہے اس کو سوچ کر کے یقیناً اپنی کمی کو, کا احساس اس کو ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی رغبت بڑھے گی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا توبہ کرے گا اس میں یقیناً ایمان کی زیادتی اور ایمان کی, کی تقویت ہوگی اور اگر آدمی جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے گناہ کیا اس نے گنا کرتے ہوئے اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ گیا مسلم شریف کی روایت ہے پھر اس کے بعد جب اس نے توبہ اور کیا تو اس کا نقطہ دھل گیا ایمان اس کا روشن ہو گیا ایمان کو جلا ہو گئی اگر اس نے توبہ استغار نہیں کیا تو پھر اس کالے نقطے پر دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ پڑ گیا تیسرا گنا کیا تیسرا نقطہ ہفتا یرج الکل جیسا کہ حدیث شریف میں آیا مسلم شریف کی روایت ہے کہ دل جو ہے وہ ایک دم بالکل کالا ہو جاتا ہے اور الٹ جاتا ہے ہفتا یقون القل وہ اسود اصو أَسْوَد یعنی کالا ہو جاتا ہے اور وہ الٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس میں دین ایمان داخل نہیں ہوا جیسے ایک برتن ہو اس کی تمث... مثال اس طرح سمجھیے کہ ایک برتن ہو اس کو الٹا کر دیا جائے تو اس کے اوپر جو کچھ آپ ڈالیں ادھر ادھر ہو جائے گا اس کے اندر کچھ نہیں رہے گا لیکن جب اوپر اس کا مو رہے گا تو اس کو قبول کرے گا یہی حالت دل کی بھی ہو جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی زیادتی اور ایمان کا نقصان آدمی جس قدر اعمال زیادہ کرے گا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا اس کے ایمان کو تفریحت ملے گی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوایا بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کو تمام دنیا کے لوگوں کے ایمان سے وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا دیکھیے یعنی تصدیق اور ایمان جو دل میں ایک ایسی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرکوز کر دی ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آج اعلان کر دے باد صحابہ کے بارے میں کسی صابی نے کہا کہ اگر اللہ تعالی آج اعلان کر دے کہ فلاں جنت میں ہے تو ان کے اس یقین میں کوئی جاگتی نہیں آئے گی کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رحمت سے اس قدر امید ان کو ہے کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا ہے ہم نے امال کیے انشاءاللہ اللہ تعالی رجا اور امید ان کی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آدمی کا اے, ایمان اور کمال ایمان کا ایک درجہ اور اس, کا, اے, اس, ایک, اس کی ایک نشانی ہے وہ اللہ وہی حمایات حضاد واہ اعلی رب بھی اہمیت وکلون اور صرف اللہ اپنے رب ہی پر توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں آئے اس کے بعد آیتیں تھے آئے اللہ دینیم کوئی حافظ بھی ہیں نہیں اللہ دینیمون سلا تھا مہاراض نام ہم اولا اکم المن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دین یقیم سلاد نواز کو پورے طور پر سلاد کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اقامت الصلاح یہ نہیں کہ یو سلنا ہر جگہ آپ دیکھیں گے عقیم السلا کسی چیز کو قائم کرنا گویا اس کو کھڑا کرنا ہے اس انداز سے کہ وہ گرنے نہ پائے یعنی ایک اشتہارہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ اس کی مثال دی گئی کہ ایک بنیاد کی طرح بنیاد کو کھڑا کر کے مکمل کر دیا گیا اسی طرح وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ہمیشہ وہ نماز کھڑی رہتی ان کی ثابت رہتی یہ نہیں کہ آج پڑھا تو کل چھوڑ دیا آج بلڈنگ رہی تو کل گر گئی نہیں یہ مثال ہے اللہ منصرت عمل فکون اولا اکم المومن حقم اور وہی پورے طور پر مومن ہیں اللہ کے ان کے بڑے درجے ہیں علحم الکرتم و کریم اللہ تعالیٰ کی بخشیں ان کے لیے ہے اور ان کے لیے بہت ہی اچھی روزی ہے وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهُ النَّبِي اللَّهُ مِنَ اے ہوتا نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور مومنین کے لیے بھی جو آپ کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے یہ اس وقت آج نازل ہوئی جبکہ پوری دنیا آپ کی مخالف تھی مسلمانوں کو ت... کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے یہاں تک کہ بعض کہتے ہیں کہ جنگ کے کے موقع پر جب کی پوری پورے عرب کے لوگ اکٹھا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کر کے اور مسلمانوں کا مدینہ سے خاتمہ کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالی نے اور اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی جیسا کہ سورہ حزاب میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں حد بلغت القلوب الحراجر وہ تضن اب اللہ عنالہ اس قدر تنگیاں اور پریشانیاں آئیں کہ دل جو ہے وہ حلق میں آ کر کے اٹکنے لگے خوف سے بلغت القلوب حاجر وہ تزنون اب اللہ اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے زم اور گمان کرنے لگے کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہوتے یا ہم حق پر ہوتے تو پھر اللہ تعالی ہمارے اوپر یہ تنگیاں یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں کیوں لاتا اس طرح کے آیا ہنارے قطری علم شدیدہ ایسے موقع پر جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس طرح کی کا بوجھ محسوس ہوا تو اللہ تعالی نے مختلف قسم کی آیتیں نازل کر کے آپ کو تسلی دی یا ایمن نبی اے پیارے نبی حسبک اللہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے جو آپ کے دابے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہے اسی طرح جب بھی ہوا کہیں بھی ہوا تو اللہ اننا صلی اللہ قریب اللہ تعالیٰ نازل فرما کے دیکھو اللہ کی مدد قریب ہے تو وہ مدد قریب ہوئی بہرحال کچھ دن کے لیے آزمائش ہوئی آدمی کو چاہیے کہ کفر کے موقع پر یہ آیت کفر کے, کفر کے،, کفر کے،, کے اتحاد اور مسلمانوں کے خلاف جو گزرے شاہ جوانیاں ہو رہی تھیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے گاڑے وقت میں مایوس نہ ہونا چاہیے اپنے طور پر جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دی ہے اللہ کا کام کرتے رہنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کے فتح کی بھی امید ساتھ رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے قبل کا کروں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں. مسلمان کا سیوا ہے کتنا بھی مشکل وقت آئے کس قدر سخت دن آئے اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ امید رکھے کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا انفرادی بات ہو یا اجتماعی مسلمانوں کی بات ہو بہرحال مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے اسی وجہ سے کامل ایمان کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان بین الرجا والخوف یعنی امید بھی رکھیں اور خوف بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی وجہ سے ناراض ہو جائے مدد نہ کرے اس وجہ سے جب امید رہے گی تو بہرحال ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ قریب رہے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جب خوف بھی رہے گا تو زیادہ سے زیادہ آدمی اپنے کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اللہ کی ناراضگی اللہ کی نافرمانیوں سے ہوتی ہے اس وجہ سے الجنت جیسا کہ حدیث نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے بلکہ بعض بزرگ بعض صحابہ کرتا ہے الجنت بہن جائے اور خو جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے اگر کوئی شخص صرف امید ہی رکھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے الا اللہ کہہ لیا جیسا کہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے مرجیا وہ صرف امید رکھ کر کے عمل کو ایمان کے اندر نہیں داخل کرتے دنیا میں جو کچھ کرتا رہے باہر آر جنت میں داخل ہوگا کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اس نے کہہ دیا اور انہوں نے احادیث اور آیات کو غلط سمجھا جیسا کہ سمجھنے کا حق تھا یا صحابہ کرام نے جن کے سامنے یہ حدیث آئی ان کی فہم کے ان کی سمجھ کے خلاف سمجھا وہ سمجھتے تھے کہ قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے لیکن عمل کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اعملوا آل, آل داود شکرن قلیل من یہ شکور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کر کے عمل کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ راتوں کو اٹھ کر کے روتے تھے لمبی لمبی تحجد پڑھتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے دوسرے رواج میں فترت آپ کا پاؤں پھٹ جاتا تھا اس لمبی قیام کے ذریعے سے لیکن جب حضرت عائشہ اور دوسرے لوگوں نے کہا فقیل الگ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں وہ خدف پر اللہ علیہ ماتا ماتا اخر حال یہ کہ اللہ تعالی نے آپ کی تمام گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ اس قدر پریشانیاں مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا افون افزن سے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں جب معاف کر دیا تو شکریہ میں ہمیں یہ کرنا ہے تو جب یہ پیارے رسول کا حال تھا عام بنی جنس کا بنی آدم کا کے بارے میں تو ضمانت بھی نہیں آئی ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہوگا ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے تو پھر زیادہ سے زیادہ اعمال کی کوشش ہونی چاہیے ہمیں یہ توقع اللہ حسب ہو اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے یعنی یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا اور آپ اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو حسب کا مطلب ہے کہ اللہ کافی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکلیف دی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا دنیا کی چند دن کی زندگی کسی طرح بھی گزر سکتی ہے ترخ اور ترس گزر جائے لیکن آخرت کی اور آخرت تو خیر ہوں اب کا اس میں اللہ تعالیٰ کافی ہوگا کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہم نے اللہ پر توقل کیا تھا لیکن ہمارے اوپر یہ یہ مصیبتیں نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے ابتلا ہو جیسا کہ آدی ہے اس کو بلا میں اور مسائب میں مبتلا کر کے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالی کے کافی ہونے کی ایک دلیل ہے اور ایک نشانی ہے شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کو اللہ کے اخدار پر راضی برضا رکھے محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد سوال نمبر ایک عید کا چاند نہیں دیکھا پھر بھی سعودی حکومت کے حکم سے دوسرے دن عید ہونے کا اعلان ہو گیا اور رات میں ہی یعنی سعودی کے حساب سے چاند رات کو ہی ہمارے انڈیا کے لیے بذریعے ہوائی جہاز تین فجر, تین بجے فجر کی پہلے روانگی ہو گئی ہم انڈیا میں جا کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں کیونکہ ہمارا رمضان کا ہمارا رمضان کا مکمل روزہ سعودی عرب ہی میں مکمل ہو گیا مگر ہندوستان کے حساب سے ابھی روزہ باقی رہتا ہے ایسی صورت میں ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں سوال آپ نے سمجھا یعنی آپ نے یہاں چاند دیکھا عید کا تیس روزے رکھ لیے سمجھ لیجئے تیس سے زیادہ تو ہے نہیں تیس پر رو... چاند نکلا کل سعودی عرب میں روزہ ہے عید دیت ہے دیت لیکن رات ہی میں آپ کا سفر ہندوستان میں پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی ہو گیا وہاں ابھی انتیس تاریخ ہے یا وہاں اٹھائیس ہی تاریخ ہے سمجھ لیجئے تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے اسو میوم یسوم الناس و یوم اناس اللہ جس دن لوگ روزہ رکھیں آپ کو بھی روزہ رکھنا ہے اور جس دن لوگ عید منائے آپ کو بھی عید منا لینی ہے یعنی یہ کہ آپ کا روزہ یہاں مکمل ہو گیا آپ ہندوستان پاکستان کہیں بھی پہنچے وہاں انتیس کی تاریخ کا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یا تاریخ کا آپ کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے بعض میں نے کہا کہ نہیں ظاہری طور پر رکھ لے باطن میں کھا سکتا نہیں دار رسول کی اس حدیث کے مطابق آپ کو روزہ رکھنا واجب ہو گیا اسی طرح اگر آپ پاکستان سے آئے پاکستان میں اٹھائیسواں روزہ رکھ کر کے آئے دو دن بعد انہوں نے روزے رکھے اور سعودی عرب میں دوسرے دن آپ پہنچے اٹھائیس تاریخ کے بعد اید یہاں عید کا اعلان ہوا پھر آپ کیا کریں گے آپ عید کی نماز پڑھائیں لیکن کم از کم ایک روزہ پھر آپ سزا کرائیں کیوں کیونکہ رمضان کے روزے جو ہیں <تصفح> وہ انتیس کے ہوں گے یا 30 کے اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں اگر 30 کا روزہ ہے اور آپ نے یہاں پہنچ کر کے سعودی عرب والوں نے یہاں انتیس یا 30 ہے آپ کا 28 ہوا وہاں 30 کا روزہ رکھا تو آپ دو روزے اور سزا رکھیں جس دن عید ہو رہی اس دن آپ کو روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے <س phi> کیونکہ <سلام> پیارا رسول صلی <صلوح> اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم <سلام> یسوم الناس <محمد> و فطرو یو میوف جہاں آپ ہیں جب عید ہو گئی تو اور یقینی طور پر صبح کی بنا پر نہیں تو آپ کو وہاں عید کر لینی ہے اگرچہ آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوا آپ کو بعد میں اس کو مکمل کرنا ہے جی میرا خیال سے مسئلہ واضح ہے حدود حرم میں رہنے والے مکی کو اگر عمرہ کرنا ہو تو احرام باندھنے کی نیت کہاں سے کرنی ہوگی قرآن سنت کی روشنی میں واضح کریں اصل میں قرآن سنت کی روشنی میں علماء نے اختلاف فرمایا ہے کسی نے کہا ہے کہ صرف مکے ہی سے ایرام باد کر کے وہ وہاں عمرہ کر لیں کیونکہ کی بیار... کیوں کی وہ سنت کی جو دلی انہوں نے لی ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی... کی رائے بھی یہی معلوم ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخیر مکانیہ یعنی گلحلیفہ ایلم اور ان انکنا کا ذکر کیا کہ یہاں سے احرام بادھا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہن المنط مدینہ کا آدمی اگر گھوم کر کے جوفر کے راستے سے آ رہا ہے تو اس کو وہاں سے احرام بادھنا ہے اور اگر کوئی شخص ایلم کا آدمی حدود حرم سے باہر نکل کر کے حدود میقات سے باہر پانی کے جہاز سے ہوائی جہاز سے جا کر کے مدینہ اتر رہا ہے مدینے سے گزر رہا ہے اصل میقات اس کا تو ایلم سے تھا لیکن اب چونکہ وہاں سے گزر رہا ہے تو وہاں سے احرام باد ہے یہ ہے پیارے رسول حج کا اہل مکہ مک مکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہاں تک کہ مکے والے مکے سے احرام بادیں پیارے رسول نے ذکر کیا جو شخص عمرہ اور حج کا ارادہ کرے ان مواقع سے مکے والے عمرہ اور حج سے اپنے مکے ہی سے احرام باندھیں گے اس حدیث کو لے کر کے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ مکے ہی سے احرام باد کر کے عمرہ اور حج مکے والوں کا ہوگا لیکن دوسرے لوگوں نے یہ کہا اور یہی بات احتیاطی معلوم ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں آفاقی غیر آفاقی کا فلسفہ نہ ڈالیں حضرت عائشہ نے جب رغبت ظاہر کی کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے ہمارا عمرہ حج سے پہلے کا نہیں ہوا کیونکہ ان کو عورتوں کا رک رہا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن میں نبی بکر کو کہا کہ لے کر کے جاؤ ان کو اور وہاں سے ان کو عمرہ کرا لاؤ عامر عامنت تنہیم تنہیم سے ان کو عمرہ کرا لاؤ اور ہم تمہارا انتظار کریں گے آ جانا پھر مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار بھی کیا اگر مکے سے اور جاتے ہوئے مکے سے تنہیم جاتے ہوئے اس زمانے میں اونٹ یا کسی ذریعے سے بہرحال ایک وقت لگتا ہے آتے ہوئے وقت لگتا ہے پھر عمرہ کرنا اگر عمرہ جائز ہوتا مکے سے تو پیارے رسول صلی اللہ وہیں سے جہاں سے آپ ٹھہرے ہوئے تھے کہتے کہیں سے ارام کی نیت کرو اور جاؤ اس وجہ سے اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں اگر مکے کرانے والا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو حدود حرم سے کہیں بھی باہر نکل جائے تنعیم ہو عرفات کی طرف ہو یا جدے کے راستے میں ہو البتہ حج جو ہے مکے والوں نے پیارے رسول کے ساتھ مکے سے ایرام باندھ کر کے کیا تھا اس وجہ سے وہ حج کے ساتھ خاص ہوگا عمرے کے لیے ان کو نکلنا ہوگا کہ ایک دلیل ہوئی دوسری دلیل یہ ہوئی کہ باد صحابہ حضرت عبد اللہ زبیر خود نکلے تن کی طرف وہ خلیفہ وقت ہے یہاں مکے میں اس وقت وہ اور ان کے ساتھی نکلے تنہیم سے احرام باندھ کر کے آئے تو اور اس کے بعد عمرہ کیا یہ ایک تفسیر معلوم ہوتی ہے صحابی سمجھنے کی پیرا رسول صلی اللہ کے حدیث کی اس وجہ سے یہی مسئلہ احتیاطی معلوم ہوتا ہے عمرے کا آدمی عمرے کا مکے کا بچہ اگر احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ کہیں سے بھی حدود حرم سے باہر باندھ دیتا نہیں کی شرط نہیں ہے کیا حقیقے کا بکرا بکرہ حقیقہ کہتے ہیں تو حقیقہ ہی کہتے ہیں لیکن حقیقہ عقہ یا <تصفح> عین ہے شروع میں عین غین کے ساتھ جو عین ہوتا ہے کیا حقیقے کا بکرا یتیم بچوں کے درس پر دے سکتے کیا مطلب یتیم بچوں کے درس پر جو بچے, <تصفح> جو بچے, <تصفح> <ہم> بچے پڑھتے ہیں <تصفح> پڑھتے ہیں آپ ہزار مرتبہ دے سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں کسی کو پورا اٹھا کے دے دیں غریبوں کو دے دیں یا دوستوں کو دے دیں کیونکہ عقیقہ غریبوں ہی کے لیے صرف نہیں ہے لیکن ایک عام تارے رسول کا اقتصاد کار رسول کی ہدایت ہے کہ سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں صرف اغنیہ کو بلایا جائے اور فکرا کو چھوڑ دیا جائے تو آپ پورا ان کو دے سکتے ہیں یا لوگوں کو ملا کر کے کچھ دوستوں میں کچھ اپنا اپنے لیے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پورا بکرا ہی اٹھا کر کے ان کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ فرض اور واجب زکات نہیں ہے کہ انہیں کو دینا ہے نہیں آپ پورا اٹھا کے دے دیں یا اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیں یا عقیقے کو صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قربانی کی طرح تقسیم کرتے تھے ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک حصہ دوستوں کے لیے ایک, ایک حصہ اپنے گھر کے لیے جس طرح عام قربانی جو کیا کرتے تھے اسی طرح, اسی طرح اس کو بھی دیا کرتے تھے اب اگر کوئی شخص پورے کا پورا غریبوں ہی میں تقسیم کر دے تو کوئی حرج نہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا قصہ قرآن پاک میں کون سے سفارے میں لکھا ہے کیا بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے جی ہاں ہے ذکر لیکن قرآن میں کون سے آیت میں ہے کون سے صورت میں ہے بتائیں حافظ صاحب لوگ عم نباب قربان قبل عالمی قبل ہمارے خیال سورہ سورے عالمان میں ہے معاف کیجیے گا غلطی ہو لیکن ہے شروع ہی کی آیت میں کیال اور قابیل کا حصہ کلام پاک میں اور آپ تفصیل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ صحیح روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو ہر اولاد کے ساتھ اللہ کی اللہ کو افزائی سے نسل اس وقت مخصوص تھی تو ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تو جو جس لڑکی کے ساتھ لڑکا پیدا ہوا وہ دونوں سگے بھائی کی طرح جس طرح اب نکاح جائز نہیں اس وقت بھی ان دونوں کا نکاح جائز نہیں تھا یہ لڑکا اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے نکاح کرتا اور وہ لڑکا اس سے نکاح کرتا لیکن قابل حابیل اور کابل قابل خاب, اسے آپ سمجھے کون تھا قاتل کابل انہوں نے قتل کیا اور حابیل جو تھے ان کو کہا جب شادی کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے تم ہماری بہن سے شادی کرو ہم تمہاری بہن سے شادی کریں گے بہرحال اس پر اختلاف ہوا اور انہوں نے قابل نے حابیل کو قتل کر دیا بلکہ اس وقت کہا کہ ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے تو انہوں نے کہا لین بس ات یہ سب کو لینی ماں یہ دے کر دیکھیے ایک بھائی کس قدر یعنی شفقت سے کہہ رہا چھوٹا بھائی کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ روک لوں گا بڑھاؤں گا نہیں بہرحال خط... انہوں نے قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد یہ پہلا قتل کا حادثہ تھا ان کو یہ نہیں معلوم کی کیسے ان کو کہاں چھپائیں پیٹھ پر لے کر کے گھوم رہے تھے اب بھی مثال مشہور ہے کوئی چیز کسی کے اوپر بوجھ والوں تو کہتے ہیں کابل کی لاش ہو گئی ہے کابیل کی لاش ہو گئی ہے یعنی وہ پیٹھ پہ لے کر کے گھوم رہے تھے کیا کریں اس کو با صلہ ہو گورا بھائی لیوری یہ کئی فیوار اللہ تعالیٰ نے دو کود کو بھیجا ایک کوئے نے دوسرے کودے کو مار ڈالا اور اس کے بعد پھر زمین کو اپنی چونچ سے کھود کر کے پھر دوسرے اپنے بھائی مردہ کوے کو اس نے دفن کیا تو ان کو عقل آئے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے تب چھٹکارا ملا یہاں تک کہ ہی کہتے ہیں کہ تافر ہو گیا تب جا کر کے ان کو چھٹکارا ملا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال سکھایا قصہ ہے صحیح احادیث میں ہے جی منا جلدار کا خطرنا عالم اسرائیل اسی وجہ سے ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ جو شخص قتل کرے گا کسی گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا جواب تلوگار ہوں اب میں مشتحدین کس زمانے میں شروع ہوا شروع ہوئے میں مجتہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہوئی آپ پوچھیں گے کیسے بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ کسی قوم میں لڑکی ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے ذنا کیا وہاں کہتے ہیں آئے پیر رسول کے پاس کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان ابن کل جلد و المرا تاز تو کہتے ہیں کہ مسئلہ بتایا کہ تمہارے لڑکے کے اوپر جلد ہے یعنی کوڑے لگائیں گے اور جو لڑکی عورت تھی جس سے جنا ہوا تھا وہ شادی شدہ تھی ان کے اوپر رجم ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر کچھ دے کر کے چھٹکارا لے لو تو چھٹکارا لے سکتے ہو تو کہتے ہیں کہ میں نے کے بج... کوڑوں کے بجائے کوڑے دینے... کھانے کے بجائے اپنے بچے کو مار کھلانے کے بجائے میں نے سو بکریاں دے کر کے ان کو چھٹکارا دلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو چونکہ اسلام کا قائدہ ہے کل امر ان سا علیہ امر رسول نے فرمایا کہ ہمارے شریعت کوئی بھی کام کسی نے کیا شریعت کے مخالف تو وہ مردود ہے سہر ان نل ولیدہ لاؤڈی دیا تھا ان ولی بخاری شریف کے روایت ان نل ولید تو رد نالے واہ کا میت جلد جلد میں وقت دو یا اونیس ایک صحابی تھے انہیں ان سے کہا کہ اس کی عورت کے پاس جاؤ اگر وہ کہے کہ ہاں واقعی زنا ہوا ہے تو اس کو رجم کر دو تو اس زمانے میں بھی اشتہاد ہوتا تھا آپ کہیں گے مشتحد ہبا اشتہاد کرتے تھے لیکن اشتہار پیسہ ہوا یہاں غلط ہوا یا صحیح ہوا ہم اسی مقصد کے لیے اس مثال کو پیش کر رہے ہیں کہ اشتہاد کرنے کا حق ان کو تھا اشتہار یا کوئی نہیں تھا کس سے پوچھے وہاں مسئلہ کہیں بھی عالم بڑے سے بڑا ہو جیسے کہتے ہیں مثال مشہور ہے کہ جو شخص ایک پیر والا ہے وہ جو جس کے پاس کوئی پیر نہیں بہرحال وہ تو اس سے طاقتور ہے اس سے مدد زیادہ ملے گی اس کو اور اس طرح کے اور مثالیں ہیں بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہی رہے مرجا وہی رہے سب سے بڑے عالم تو وہی فتویٰ دینے کے حقدار ہیں جب علاقے میں کوئی نہیں ہے ہاں یہ چیز ہے کہ اگر غلطی ہوئی غلطی کا علم ہو گیا تو اس کو صحیح کرنا ضروری ہے اس کے بعد پھر تابعین میں مشتحدین ہوئے آپ دیکھیں ام اربا سے پہلے بہت سے مجتہدین تھے جن کے اقوال ابھی امام سعید الصعید فخ سعید الصعیب جمع کی گئی ہے دیکھیے امام اوزائی تھے اور اس طرح کے مام نقئی تھے سب تھے پھر اس کے بعد ایم اربا آئے بات یہ رہی کہ آئم اربا کا زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت احادیث زیادہ زیادہ منتشر ہو گئی تھی لیکن اپنے علاقوں ہی میں ہر ایک کو یہ جو احادیث ملی ان کی روشنی میں انہوں نے فتوے دیے یقین یہ سمجھیے کہ بہت سے فتوے انہوں نے اشتہار سے دیے اور حدیث کے خلاف بھی ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر حدیث مل جائے تمہیں پیار رسول کا فیصلہ مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ تو امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ سر اسی ہجری میں وفات کو راجت ہوئی ان کی بیس پچیس سال تک انہوں نے بہرحال علم حاصل کیا اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ دو سو دس کے بعد ان کا ان کے علم کا انتشار ان کے طلبہ ہوئے اور دوسرے ان کے شاگردوں نے ان کے دو سلوس مذہب کا اختلاف کیا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ہوئے امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سو پچاس میں ان کا ان کی وسال ان کی وفات ہوئی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جس سال امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا وہ پیدا ہوئے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد عالم بنے لوگ ان کے شاگردوں نے بھی ان کا اختلاف کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب کے شاگردوں نے ہر ایک کا اختلاف کیا کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے ہوئے لے دے کر کے خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کار رسول صلی اللہ وسلم کی, کی متلقطات مطلب فرض کیا ہے اور دوسرے کی اطاعت بشرط سے موافقتل ہو سننا بڑے سے بڑا آدمی ہو بڑے سے بڑا امام ہو یہاں تک کہ ہمارا ولی امر بھی ہو اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہے لاتاعت مخلوق انفی معافیتی الخال کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز ہے جبکہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو ان کی اطاعت میں تو وہ, وہ نافرمانی کچھ بھی اس کے پیچھے آپ کو جانا جائز نہیں لا تا تھا لال نفیل جنس یعنی معمولی بات بھی وہ ماننا جائز نہیں کاریہ کا مطلب یہ ہے کہ اما ہمارے سر پر اور رضی اللہ عنہ جو شخص ان کو برا بھلا کہے یا اور کچھ کہے وہ غلط ہے لیکن ہم ان کو نبی کا درجہ نہیں دے سکتے اگر دیا ہم نے تو صرف رسالہ کیا یہ مختصر بات ہے اب آ, ہنگامہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ غیر مقلد ہو گئے اور غیر مقلد لوگ جو ہے وہ دین سے خارج ہیں یہ خارج ہی ہیں یہ سب باتیں یقیناً دین اور ایمان کی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے کا حساب ہوگا وہ حریک ملا سفار اللہ حسائد السنتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی ہزار نیکیاں ہوں گی لیکن صرف بد زبانی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کا بھی خطرہ ہے آدمی کو جو بات بھی بولے وہ ترازو پہ تول لے تراضو ہمارے پاس ہیں اس کے دو پہڑے ہیں ایک کتاب اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دونوں میں مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے کسی کا بھی قول کسی وقت بھی لے لیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا بنا کر کے لیکن ان کا تابع نہیں کیا نوح علیہ السلام آئے ان کا تابع نہیں کیا نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا صرف تعبے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لوکان موسا اگر حضرت موسا زندہ ہوتے لما وسیا ابتباعی ان کو یہ جائز نہیں تھا کہ میری اتباع نہ کریں میری ہی اتباع ان کو کرنی ہوتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ائما رحمۃ اللہ علیہ اس وقت انہوں نے امت کی ہدایت کی امت کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو راستہ دکھایا لیکن ان کے تقوا اور ورا کی سب سے بڑی دلیل دیکھیے ہر امام کے متبقین اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ امام نے فرمایا ہے عیدہ سخ الحدیث کو وہ مذہبی پتر کو قبل رسول حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے امام مستدرک حاکم میں ایک روایت نقل کی ہے امام شافعی کے ایک شاگرد انہوں نے امام شافعی سے سنا ایک مسئلہ اور کہا کہ عیدا سخ الحدیث القل تو بھی یہ مستدرک حاکم میں ہے صحیح روایت ہے کہتے ہیں کہ امام شافعی سے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حدیث صحیح ہوئی تو ہمارا یہی قول ہے ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں لو لوکان شافین لقم تو امام بکل تو قد حل حدیث و بکل یعنی حدیث صحیح مل گئی اب آپ اس کو اس کا ختوا دیجیے دیکھیے یہی طریقہ امت کی اصلاح کا حقیقت میں اور اگر دوسرے راستے ہم نے اختیار کیے کیا دن مکمل نہیں ہوا دین مکمل ہوا علیوم اکمل تو الکم دین اکم تو علتم نے مدد پھر یہ کہنا کہ نہیں فلاں کام یعنی فلاں داد ایجاد کر کے ہم دین کی خدمت کر لیں گے دین کے اوپر گویا آپ نقص کا تو دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں بہرحال مسئلہ واضح ہمارے خیال سے